رب والصلاة والسلام علی سید اما بعد فعوب باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ مدنی چینل ماہ رمضان کی خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے اور انہی خصوصی نشریات میں قرآن قصے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہُوا انشاء اللہ روزانہ آپ کو قرآن قصے پیش کیا جائیں گے اللہ میں ذوق نصیب فرمائے یہ ناول ڈائجسٹ یہ الٹی سیدھی سٹوریز کہانیاں کیا کرنا ہے اس کا قرآن پڑھیے قرآن میں بیان کردہ جو قصے ہیں سچے واقعات ہیں وہ پڑھیں حدیث میں جو واقعات بیان ہوئے وہ پڑھیے بہت ہی دلچسپ ہیں بلکہ گھر میں بچوں کو جمع کر کے سنائیں پھر اس کی برکتیں دیکھیں ثواب بھی معلومات بھی روحانیت بھی برکت بھی ان شاء اللہ تربیت بھی نیت المنی خیر العمل ہی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ود مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے سلسلے میں شرکت کیجیے قرآن پاک کی آیات بھی ان شاء اللہ عز و جل پڑی جائیں گی اللہ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے اہم مدنی پل لکھنے کی نیت کیجیے اللہ نصیب فرمائے حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جناح والی سلاط و سلام کی بے مثل وفات کا قصہ آج آپ کو करता پیش کرتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت تمام روئے زمین پر تھی جی ہاں چار ان کے نام بھی آپ کو انشاءاللہ انشاء میں بتاتا ہوں اور آج کے سلسلے میں ان شاء اللہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی علیہ صلاحت والسلام کی جنات پر کیسی حکومت تھی یہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا اور جنات کو کیسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا سلیمان علا نبی ہینا علیہ علی والسلام کا وصال مبارک ہوا انبیاء کرام علی سلاط والسلام حیات ہوتے نبی کا بدن مبارک مٹی نہیں کھا سکتی انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو ارض کروں گا ایک اور قرآن واقعہ بھی پیش کروں گا حیات النبی کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ یہ بھی آج آپ کو اس سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کیا جنات کو علم غیب ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی تفصیل انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو پیش کی جائے گی حضرت سیمہ سلیمان علا نبی علیہ سرات والسلام بعد وصال اپنی چھڑی مبارک پر اپنی اسٹک پر کتنے عرصہ کھڑے رہے انشاءاللہ عزوجل یہ بھی آپ کو آج پیش کروں گا کیا انسانوں پر اولیاء کی سواری آتی ہے جنات کی حاضری ہو سکتی ہے جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے کیا بھوت اور چڑیل کا بھی وجود ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ اجزوجل آپ کو پیش کروں گا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی اور جنوں انس پر آپ کی حکومت تھی تمام روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی اور چرند پرند درند سب پر آپ کی حکومت تھی اور اللہ کی شان آپ سب کی زبانیں بھی جانتے تھے جی ہاں اور اللہ تبارک و واطع نے آپ کو یہ قدرت بھی عطا فرمائی کہ آپ نے چونٹی کی آواز بھی سنی کتنی مسافت سے تین میل کی مسافت سے اور پھر آپ مسکرا دیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر جو ہے یہ پارہ انیس سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ میں اور آپ کے بس میں آپ کے تحت ہَا کر دی گئی تھی اور آپ نے بڑی بڑی صنعتیں کی اونچے اونچے محلات بنائے بڑے بڑے حوض بنائے لنگر دار دیگیں بنائیں اس کا بیان پارہ بائیس سورہ سب کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں آپ نے چونٹی کی کیڑی کی, کی, کی, کی آواز سنی اس کا بیان جو ہے یہ پارہ انیس سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس میں ہے سلیمان علیہ السلام اور ہد ہد جس نے ملکہ بلکیس کی خبر دی تھی اس کا بیان پارہ انیس سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں ہے اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کاشد سے کچھ فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 36 اور تینتیس میں تختہ بلکیس کیسے آیا حضرت سلیمان علی السلام کے پاس جو کہ اسی گز لمبا تھا چالیس گز چوڑا تھا سونے چاندی کا تھا جواہرات موتیوں سے آراستہ تھا اس کا بیان آپ پارا انہیں سورہ نمل کے ایٹ نمبر اڑتیس اور انتالیس میں دیکھیے سورہ نمل میں تفصیلی واقعات ہیں تو چار بادشاہ روئے زمین پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر سلطنت کی چار بادشاہ دو مومن دو کافر حضرت سینا سلیمان علا نبی جنا و علیہ سلاۃ السلام یہ مومن بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ذلقرنائن یہ بھی مومن ہیں اور دو کافر بادشاہ بخت نفر دوسرا نمرود بدبخت اور ایک بادشاہ اور بھی تشریف لائیں گے قریب قیامت ان کا نام ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر خیر ہے آپ نے اوور بار کا کتنی پائی کتنے برس کی عمر تھی کہ آپ کو بادشاہت ملی سنیے حضرت سعمہ سلیمان علی نبی علیہ علی والسلام نے 53 ففٹی تھری پائے. اتنی عمر تھی آپ کی صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے تھے تیرہ سال کی عمر میں اور چالیس سال تک تخت سلطنت پر آپ جلوہ افروز رہے مزار پر انوار حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی ہینا علیہ سلاط اسلام کا بیت المقدس میں حضرت سیدنا داود علیہ نبی جناب علیہ سلاط اسلام جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی اور جن کا معزہ تھا حسن آواز کا حسن سوت کا تلاوت بہت اچھی کرتے تھے ان کے شہزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی اور بھی بیٹے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور نبوت یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع فرمان تھے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ایسی بادشاہت عطا فرمائی نہ کسی کو پہلے ملی نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ دعا کی تھی پارہ تیئیس میں اس دعا کا ذکر ہے کال رب پھر لیبلی ملک ترجمہ اے کنزول ایمان اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت سلطنت و بعد شاہد عطا ہوئی جو نہ کسی کو ملی نہ کسی کو ملے آپ جنات پر کیسی حکومت فرماتے تھے سبحان اللہ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی حضرت دعود علیہ السلام نے کس جگہ رکھی جہاں پر حضرت سئینا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاۃ والسلام کا خیمہ مبارک گاڑا گیا تھا حضرت سینا داود نبی جینا ولی سلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی عمارت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤود علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبی ہنا علیہ سلاط والسلام کو وسیعت فرمائی کہ اس عمارت کی آپ نے تکمیل کرنی چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی ہنا علیہ سلاط والسلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور یہاں حضرت سلیمان علی نبی ہنا علیہ سلاط والسلام کی وفات شریف کا وقت بھی قریب آ گیا ابھی عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے یہ دعا کی الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ یہ جنات برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ڈہر جائے یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ ولی سلاۃ و میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کریمہ کے مطابق اپنی مبارک لاٹھی ٹیک کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اسی حالت میں اللہ کی شان آپ کی وفات ہو گئی مگر وہ مزدور جن یہ سمجھ کر کہ حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جینا ولی سلا تو السلام زندہ کھڑے ہیں کام میں لگے رہے عرصے دراز تک آپ کا ایسی حالت میں کھڑے رہنا یعنی عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونا یہ جنہوں کے لیے کوئی حیرت کا باعث نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بارہا دیکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایک مہینے بعض اوقات دو دو مہینے تک برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک وا تعالی کا حکم ہوا اور دیمک نے آپ کے ایسا مبارک کو کھا لیا اور ایسا مبارک کے گر جانے سے آپ کا جسم منور زمین پر تشریف لایا تو اس وقت جنوں کی جماعت اور انسانوں کو خبر ہوئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا پارا بائی سورہ سبا آئت نمبر چودہ ترجمہ اے کنز ایمان پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنہوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا ایسا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے مدنی چل کے نادرے بڑے مہکے مہکے مدنی پھول ہیں بڑے خوش نما خوش رنگ مدنی پھول اس واقعے میں موجود ہیں اس قرآن قصے میں موجود ہیں ہمیں پتا چلا کہ امبیا کرام علی مسلاط وسلام کے مقدس ابدان وفات کے بعد خراب نہیں ہوتے ابھی تو آپ نے سنا کہ ایک سال تک حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جنا علیہ علی صلاحت سلام اپنے مبارک عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جس میں مبارک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہی حال سارے نبیوں کا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں زندہ ان کو روزی دی جاتی ہے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں ابن ماجہ شریف حدیث نمبر چھے سو ستیس ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیائی فنبی اللہ حی یرزق بے شک اللہ اجزل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے اور مشکا شریف کے خواہشے میں لکھا ہے ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالی ان کو روزی عطا فرماتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے امام بہتی ہی نے فرمایا انبیاء علیم سلاط اسلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں یہ جائز و درست ہے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت پیاری کتاب ہے اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے صفحہ نمبر دو سو باسٹھ دو سو مختلف سوالات ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے جواب ہرگز نہیں کھا سکتی وہ حدیث پاک اندساد فنبی اللہ, اللہ سن اپنے بیان فرمائی بے شک اللہ جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے صدر الشریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی زمینی علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں امبی علیہ السلام اولیاء کرام علماء دین و شہداؤ حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معاشیت یعنی گناہ نہ کیا اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق یعنی نہایت مصروف تھے ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی جو شخص انبیاء کرام علیم صلاحت والسلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے گمراہ بدین خبیص مرتقبے توہین ہے خانت اللہ تعالی آج صفا ایک سو سات پر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا بعد وفات ایک سال یا چھ مہینے عصا کے سہارے کھڑے رہنا دیمک نے آپ کی لاٹھی کھائی قدم نہ کھایا آپ کا لباس نہ گلا نہ میلا ہوا تو انبیاء کرام علی مسلط وسلام تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے حضرت سئینا ازیر علا نبی نا علی سلاط اسلام کا واقعہ یہ بھی بہت مشہور ہے عجائب القرآن میں لکھا ہوا ہے مقتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب جس میں قرآن قصے لکھے ہوئے ہیں عجائب القرآن ما غرائب القرآن وہ لیجئے پڑھیے اور گھر میں بچوں کو بٹھا کر سنائیے انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا برکت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ شاء یہ واقعہ جو ہے عجائب القرآن میں حضرت وزیر علیہ السلام کا موجود ہے کہ آپ سو سال تک آپ سوتے رہے اللہ تعالی نے پھر آپ کو زندہ کیا اور جو آپ کی سواری کا گدا تھا اس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اپنے نبی کو وہ صحیح و سالم رکھا اور حضرت حضیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا پارہ پاراتین سورہ بقرہ کی کیا نمبر دو سو انسٹھ میں اس کا بیان ہے ترجمہ کنظوری مان لیجئے اور تفصیل نور الرفان یا خزائن عین سے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے اور صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ نے تفصیل شائع کی ہے وہ تو وہاں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا ان شاء اللہ وہاں سے پڑھ لیجئے مدین چینل کے ناظرین کیا حیات النبی کہنا جائز ہے جواب سنیے میرے مرشد کا فرماتے ہیں بے شک جائز ہے بلا شک جائز ہے بلا شبہ جائز ہے واللہ بلا تلہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علی تو وسلام حیات ہیں یہ حدیث باغ بہت ہی مشہور ہے اور اس کو بے شمار محدثین رحم اللہ المبین نے روایت کیا چنانچہ اللہ کے محبوب دان غیوم العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے المبیا اُن انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب ہے ابی ابیلا اور حدیث نمبر ہے تین چار سو بارہ مان جائیے آلہ حضرت پر کتنی پیاری بات لکھی زندہ واللہ, تو زندہ ہے ول زندہ ہے تو زندہ ہے ول تو زندہ ولہ تو زندہ ولہ تو زندہ, ہے واللہ. تو زندہ <تصفح> تو زندہ ہے بوا تو زندہ ہے بوا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مدی چل کے ناظرین کیا انبیاء کلام مزارات میں ہی تشریف فرما رہتے ہیں کہیں آتے جاتے بھی اس کے بارے میں بھی سن لیجئے چنانچہ فتح و زبیہ جلد انتیس صفحہ دو سو بیاسی امبیا کرام علان ابی نلیہ صلاح والسلام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں مگر وہاں قائد نہیں اللہ رب العزت کی عنایت سے آتے جاتے عبادت فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی شافعی خاتم الفاظ الحدیث رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات کو یہی سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں تو جو جاہل جو بد مذہب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کلام علی ہوں صلاح تو منہ میں خاک کہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ گستاخ ہیں نبیوں کے تو حضرت سئینا سلیمان علا نبی نا علی سلاط ایک سال تک اپنے عصا مبارک پر کھڑے رہے اور آپ کا رو م دبدبہ دیکھیے کہ جنات مسلسل کام کرتے رہے کام کرتے رہے اللہ اکبر اچھا آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ شرارتیں کرتے تو آپ نے کیا کیا کہ غسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور تشریف فرما ہو گئے عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح مبارکہ قبض کر لی اب پہلے جنات رات کو تو آرام کرتے تھے اب تو مسلسل ایک سال دن رات کام کرتے رہے اب کسی کی ہمت نہیں تھی تو سارا سال انہوں نے مسلسل دن رات کام کیا اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین معجم القبیر حدیث نمبر بارہ ہزار دو سو اکیاسی سنیے حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھتے تو اپنے سامنے درخت اگا ہوا دیکھتے آپ اسے پوچھتے تیرا نام کیا ہے وہ درخت بتاتا میرا فلا نام ہے پوچھتے تجھے کس لیے پیدا کیا گیا تم بطور درخت ہو یا بطور دوا ہو ایک دن سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے سامنے درخت پایا پوچھا تیرا نام کیا ہے اس درخت نے کہا ویرانی پوچھا کس لیے ہو کہا اس گھر کو ویران کرنے کے لیے تو آپ نے دعا کی اللہ اجزم اجل جات کو میری موت سے اندر رکھ تاکہ تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جناد غیب نہیں جانتے پھر ایک اصا لیا اس پر ٹیک لگا کر ایک سال تک کھڑے رہے اور جناد کام کرتے رہے اور کام کیا کرتے تھے وہ اللہ اکبر پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لاتے اور محل بناتے تو اگر جنات کو علم میں ہوتا تو وہ سلیمان علی سلاط وسلام کی وفات کو جان لیتے اور آپ کے خوف سے کام میں نہ لگے رہتے مدی چینل کے ناظرین جنات کو غیب دانی کا دعویٰ تھا انسانوں پر روپ بٹھاتے تھے طرح طرح کی باتیں بناتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ راز ظاہر فرما دیا کہ جنات کو علم غیب نہیں اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اس کے جو مقدس بندے ہیں اس کی بارگاہ میں جو عزت دار بندے ہیں وجاہت والے بندے ہیں جو اس کے نبی ہیں ان کی شان کیا ہے کہ سبحان اللہ ایک سال تک آپ اپنے اصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے مگر چہرہ مبارک پھول کی طرح کھلتا رہا بدن مبارک ترو تازہ رہا آپ کا لباس مبارک بھی صاف رہا گرمی کی شدت اور سردی کی شدت نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی بھی جاو جلال والی ہوتی ہے اور انتقال کے بعد بھی ان کی شان عظیم ہوتی ہے وسال شریف کا کیسے پتا چلا تو اس کے بارے میں بھی تفاصر میں لکھا ہے علم غیب کیا ہوتا ہے یہ نیکی کی دعوت میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے وہاں سے دیکھ لیجیے اور جن کی آئندہ کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جاؤ سفا نمبر تین سو تیرہ تا تین سو اٹھارہ کا مطالعہ کیجیے امیر نے سنت لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حاضرات کر کے وہ اکیلان جن سے آئندہ کی باتیں پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا فلاں کام کا انجام کیا ہوگا یہ حرام ہے جن غیب سے نرے یعنی مکمل طور پر جا لیں ان سے یعنی جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی عقل حماقت اور شرعن حرام اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے یہ کوفر ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ سال تک حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جناح علیہ سلاط والسلام کی وفات ظاہری کا ان کو علم نہیں ہو سکا تو جنات کو علم غیب نہیں ہوتا اب جنات کی حاضری اور ان سے پوچھنا مختلف باتیں یہ درست نہیں جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے مثلا میرا بچہ کب تندرست ہوگا میں مقدمہ جیتوں گا نہیں میری فلاں جگہ شادی ہوگی نہیں ہوگی میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں یہ سوالات کرنا حرام جہنم میں لے جانے والے کام اچھا بعض لوگ جو ہیں جنات کا انکار کرتے ہیں تو یہ انکار کرنا درست نہیں یہ بھی مخلوق ہے اور یاد رکھیے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے قرآن پاک کی کم بیش پچیس ٹوینٹی فائیو میں جنات کا ذکر ہے اور پارا انتیس کی تو پوری ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورج جن ہے تو جن کی وجود کو نہ ماننا اس کو کہنا کہ بدی کی قوت ہے یہ کفر ہے جن کوئی چیز نہیں کفر ہے بدی کی طاقت نا کا نام شیطان ہے یہ کفر ہے بھوت اور چڑیل کا بھی وجود ہوتا ہے اعلی حضرت سے سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا جی ہاں جن و ناپاک روحیں احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں انہی سے پناہ کے لیے سنجا خانہ جانے سے پہلے دعا پڑھنا وارد ہوا صابف اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ